بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانیت اور تکمیل انسانیت ترتیب و تعلیف سید امیر خان نیازی رحمتہ اللہ علیہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے درجات کو آبدوں کے لیے اور مراتب قرب کو عارفوں کے لیے محفوظ فرمایا ہے اور بے حد و بے حساب اور لا محدود درود و سلام ہوں سرور دو عالم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور جمال سے پیدا فرمایا جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمان الٰہی ہے خلق تو روح محمد من نور وجہ ترجمہ میں <تصفح> نے روح محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا ہے اور درود و سلام ہوں حضور السلات وسلام کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کی ازواج متحرات پر اور آپ کے اہل بیت پر کہ یہ سب ہدایت نما ستارے ہیں جن کی ابتدا کرنے والا نور نبوت کے فیض سے نوازا جاتا ہے جیسا کہ حضور صلاحت وسلام کا ارشاد مبارک ہے ترجمہ میرے اصحاب ستاروں کی ماند ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے بعد واضح ہو کہ اس برباد ہونے والی کمینی دنیا میں نہ تو ہم دائمی قیام کے لیے آئے ہیں اور نہ محض کھانے پینے اور خبیص نفس کی لذات و خواہشات پر کنات کرنے کے لیے بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب و وسال کی نعمت عظما سمیٹنے کے لیے آئے ہیں جیسا کہ فرمان الہی ہے پما خلق الجنا ول انسا الیاب اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عارفوں کے نزدیک عبادت کے معنی ہیں اللہ تعالی کا قرب و وصال اور عشق و محبت یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فقط اپنے قرب و وصال کے لیے پیدا کیا ہے لیکن اللہ تعالی کا قرب و وصال اس کی معرفت و پہچان کے بغیر ممکن نہیں جیسا کہ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلان رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے ملم یا رف کیفا یا بدھ ہو ترجمہ جو شخص اللہ تعالی کو پہچانتا ہی نہیں وہ اس کی عبادت کس طرح کر سکتا ہے غرض ہماری اولین ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کی کنجی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی پہچان حاصل کرے عکا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من آرافا نفسا ہو فقد فقت آرافا جس نے اپنی ذات کو پہچانا بے اس نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان تجھ سے قریب تین اگر کوئی چیز ہے تو تیری اپنی ہی ذات ہے اس لیے اگر تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو کسی دوسرے کو کیوں کر پہچان سکے گا فقط یہ جان لینا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں یہ میرے پاؤں ہیں یہ میری ہڈیاں ہیں اور یہ میرا جسم ہے اپنی ذات کی شناخت تو نہیں ہے اتنی شناخت تو اپنے لیے دیگر جانور بھی رکھتے ہیں یا فقط یہ جان لینا کہ بھوک پیاس لگے تو کھا پی لیا جائے غصہ آئے تو لڑ جھگڑ لیا جائے شہوت غلبہ کرے تو جمع کر لیا جائے یہ تمام باتیں تو جانوروں میں بھی تیرے برابر ہی ہیں پھر تو ان سے اشرف و افضل کیوں کر ہوا تیری ذات کی معرفت و پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ تو جانے کہ تو خود کیا ہے کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا اور جو تو آیا ہی ہے تو کس کام کے لیے آیا ہے تجھے پیدا کیا گیا ہے تو کس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے تیری نیک بختی و سعادت کیا ہے اور کس چیز میں ہے اور یہ صفات جو تیرے اندر جمع کر دی گئی ہیں جن میں سے بعض حیوانی ہیں بعض بہوش اور درندوں کی ہیں بعض شیطانی ہیں بعض جناتی اور بعض ملکوتی ہیں تو ذرا غور تو کر کے تو ان میں سے کون سی صفات کا حامل ہے تو ان میں سے کون ہے تیری حقیقت ان میں سے کس کے قریب تر ہے اور وہ کون کون سی صفات ہیں جن کی حیثیت تیرے باطن میں گریب و اجنبی اور عارضی ہے جب تک تو ان حقائق کو نہیں پہچانے گا اپنی ذات کی شناخت سے محروم رہے گا اور اپنی نیک بختی و سعادت کا طلبگار نہیں بنے گا کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی غذا علیحدہ علیحدہ ہے اور سعادت بھی الگ الگ, الگ ہے چپایوں کی غذا اور سعادت یہ ہے کہ کھائیں پیئیں سوئیں اور مجامت میں مشغول رہیں اگر تو بھی یہی کچھ ہے تو دن رات اسی کوشش میں لگا رہ کہ تیرا پیٹ بھرتا رہے اور تیری شہوت کی تسکین ہوتی رہے درندوں کی غذا اور سعادت لڑنے بھیڑنے مرنے مارنے اور غز و غضب میں ہے شیطانوں کی غذا اور سعادت شر انگیزی اور مکرو ہیلا سازی میں ہے اگر تو ان میں سے ہے تو انہی ہی جیسے مشاغل اختیار کر لے تاکہ تو اپنی مطلوبہ راحت و نیک بختی حاصل کر لے فرشتوں کی غذا اور سعادت ذکر و تصبی و طواف میں ہے جبکہ انسان کی غذا و سعادت قرب الہی میں اللہ تعالی کے انوار جمال کا مشاہدہ ہے اگر تو انسان ہے تو کوشش کر کے تو ذات باری تالا کو پہچان سکے اور اس کے انوار جمال کا مشاہدہ کر سکے اور اپنے آپ کو غصہ اور شہوت کے ہاتھ سے رہائی دلا سکے اور تو طلب کرے تو اس ذات یکتا کو کرے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر ان حیوانی و بہیمی صفات کا پیدا کرنے والا کون ہے اور تجھ پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے کہ پیدا کرنے والے نے ان صفات کو تیرے اندر جو پیدا کیا ہے تو کیا اس لیے کہ یہ تجھے اپنا اسیر بنا لیں اور تجھ پر غلبہ حاصل کر کے خود فاتح بن جائیں یا اس لیے کہ تو ان کو اپنا اسیر و مسخر بنا لے اور خود ان پر غالب آ جائے اور ان اسیروں اور مفتوحین میں سے کسی کو اپنے سفر کا گھوڑا بنا لے اور کسی کو اپنا اسلحہ بنا لے تاکہ یہ چند دن جو تجھے اس منزل گاہ فانی میں گزارنا ہے ان میں اپنے ان غلاموں سے کام لے کر اپنی سعادت کا بیج حاصل کر سکے اور جب سعادت کا بیج تیرے ہاتھ آ جائے تو ان کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا اپنی اس قرار گاہ سعادت میں داخل ہو سکے اسے خواص کی زبان میں حضور حق کہا جاتا ہے یہ تمام باتیں تیرے جاننے کی ہیں جس نے ان کو نہ جانا وہ راہ دین سے دور رہا اور لا محالہ دین کی حقیقت سے حجاب میں رہا یاد رہے کہ دین کے معنی ہیں جوہر انسانی کی شناخت اور اس کی تکمیل یعنی مرتبہ انسان کی پہچان اور اس کے حصول کا نام دین ہے دوسرے الفاظ میں خدشناسی اور خود بینی و خود بانی کا نام دین ہے اور خدشناسی یہ ہے کہ انسان کی تخلیق دو چیزوں سے عمل میں لائی گئی ہے ایک چیز تو ظاہری وجود ہے جسے جسم یا تن بھی کہتے ہیں اور جسے ظاہری آنکھ سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا بھی جا سکتا ہے اور دوسری چیز باطن ہے جسے نفس یا جان یا دل کہتے ہیں اسے نہ تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ظاہری ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے اسے صرف باطن ہی کی کی آنکھ سے دیکھا بھالا جا سکتا ہے عارفوں اصطلاح میں انسان کے اس باطن اور اصلی وجود کو دل کہتے ہیں ان کے نزدیک دل گوشت کا وہ لوتڑا نہیں جو سینے کے اندر بائیں جانب رکھا ہوا ہے گوشت کا یہ لوتھڑا تو جانوروں اور مردوں کے سینے میں بھی موجود ہوتا ہے اور دل کا تعلق اس ظاہری جہان سے ہرگز نہیں بلکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے اس سے یہ ظاہری جسم چھن بھی جائے تو اس کا قائم رہنا روا ہے کہ اسے فنا نہیں معرفت الہی اور جمال خداوندی کا مشاہدہ اس کی خاص صفت ہے عبادت کا حکم اسی کو ہے سواب و عذاب اسی کے لیے ہے سعادت و شکاوت اسی کا مقدر ہے اور اسی کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہی معرفت الہی کی چابی ہے اور یہی دین کی حقیقت ہے دین کی اسی حقیقت سے آگاہی کے لیے صوفیہ کرام ابتدائے خلق پر نظر ڈالتے آئے ہیں ناچے فرمایا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ظہور کا ارادہ فرما لیا تو سب سے پہلے سرورالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی روح اقدس کو اپنے نور جمال سے ظاہر فرمایا حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خلق تو روحہ محمد من نورِ وجہی ترجمہ میں نے روحِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا پھر روحِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام ارواح کو احسن صورت پر ظاہر فرما کر اپنے قرب کے مقام لاہوت کو ان کا اصلی وطن بنا کر اس میں انہیں رکھا عالم لاہوت میں روح کا نام روح کدسی رکھا ارواہ کدسیہ کو چار ہزار سال تک اپنے بے حجاب قرب خاص لاہوت میں رکھا جہاں انہیں اللہ تعالی سے محبت ہوئی بعد اللہ تعالی نے ارواہ قدسیہ سے سوال کیا السط بے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور ارواح نے بیک زبان بلا کہہ کر اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار کیا صوفیہ کرام کے نزدیک یہ سوال و اقرار معرفت ذات الہی سے متعلق ہے جب ارواح قدسیہ نے ذات الہی کی معرفت کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفات الہی کی معرفت سے بہراور ہونے کے لیے کن فرما کر نور سے مخلوق کے اٹھارہ ہزار عالم کے تین طبقات جبروت ملکوت اور ناسوت پیدا فرمائے مخلوق کے یہ تینوں طبقات دراصل صفات الہی کا ظہور ہے اس لیے ان تینوں طبقات کی تیر سیر اور مشاہدہ دراصل صفات الہی کی معرفت کا مشاہدہ ہے طبقات خلق کے ظہور کے بعد رواہ قدسیہ کو ان طبقات کے مشاہدے کے لیے نزول کا حکم ہوا تو روح قدسی کو جبروت میں داخل ہونے کے لیے نور جبروت کا لباس پہنایا گیا تاکہ جبروت روح قدسی اصل انسان کے نور سے جل نہ جائے کیونکہ جبروت میں روح قدسی کے انوار برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جیسا کہ معراج کی رات سدرات المنتا کے مقام پر حضور علیہ السلات وسلام سے جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر میں سر انگشت کے برابر بھی آگے بڑھا تو نور لاہوت سے جل جاؤں گا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نور جبروت سے پیدا کیے گئے ہیں روح قدسی نور جبروت کا پہلا بشری لباس پہن کر عالم جبروت میں داخل ہوئی تو یہاں اس کا نام روح سلطانی رکھا گیا عالم جبروت میں تیر سیر اور مشاہدہ کر کے جب اس نے اللہ تعالیٰ کی جبروتی صفات کی معرفت حاصل کر لی تو اسے عالم جبروت سے نکل کر عالم ملکوت میں داخلے کا حکم ہوا اور اسے نور ملکوت کا دوسرا بشری لباس پہنایا گیا جس کی بدولت اسے ملکوت میں داخلہ نصیب ہوا یہاں اسے روح سیرانی کا نام عطا ہوا ملکوت کی تیر سیر اور مشاہدہ کر کے اس نے اللہ تعالی کی ملکوتی صفات کی معرفت حاصل کی اس کے بعد اسے نور ناسوت کا تیسرا بشری لباس پہنا کر عالم ناسوت میں اتارا گیا سما ردنا ہو اس فلاسا پھر ہم نے اسے سب سے نچلے درجے میں لا اتارا تاکہ یہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ناسوتی آیات نشانیوں کا مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی صفاتی معرفت کی تکمیل کر لے یہاں اس کا نام روح جسمانی رکھا گیا اور اس کی بدولت وہ وہاں حیوان تک کہلایا اس طرح انسان نزول کرتا ہوا جو مختلف منازل طے کر کے اس موجودہ جہان عالم ناسوت میں آ پہنچا ہے تو یہاں اسے مستقل قیام نہیں کرنا بلکہ آیات الٰہی کے انوار میں تیرتے ہوئے اسے واپس لاہوت میں اللہ تعالی کا مقرب بن کر اس کے الہی کی دائمی نعمت سے سرفراز ہونا ہے جیسا کہ فرمانے الٰہی ہے سمنا الینا ترجاؤن پھر تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے یعنی پہلے انسان نے نزول کیا اور اب اسے عروج کرنا ہے اور وہ بھی انہیں دیکھی بھالی راہوں سے گزر کر جون جون انسان عروج کرتا جاتا ہے اللہ تعالی کی معرفت کی نشانیاں واضح سے واضح تر ہوتی چلی جاتی ہیں حتیٰ کہ جب انسان خلق کی حدوں کو توڑ کر توحید حق تعالی سے ہم کنار ہو جاتا ہے تو پکار اٹھتا ہے اب میں نے اپنے رب کو پا کر اپنا مقصود حاصل کر لیا ہے جیسا کہ فرمان حق تالا ہے فلفا کے وفی انفوسیم حق تا یا طبی نہ الحق ہم اپنے قرب کے طالبوں کو دکھاتے جاتے ہیں اپنی معرفت و پہچان کی نشانیاں افاق میں بھی اور عالم انفس عالم ملکوت عالم جبروت عالم لاہوت عالم یاہود اور عالم ہاہود میں بھی حتیٰ کے ذات حق کی حقیقت ان پر کھل کر واضح ہو جاتی ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہی ہے ذات حق مندرجہ بالا حقائق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کے چار وجود ہیں ناسوتی وجود یعنی موجودہ جسمانی وجود ملکوتی وجود جبروتی وجود اور لاہوتی وجود ان چاروں میں سے پہلے تین وجودوں کا تعلق عالم خلق سے ہے اور یہ تینوں فانی ہے اور ان میں मारफते صفات الہیہ سے فہد یاب ہونے کی استداد و صلاحیت موجود نہیں ہے جبکہ چوتھے لاہوتی وجود کا تعلق عالم خلق سے نہیں بلکہ عالم امر عالم لاہود سے ہے اور یہ غیر فانی ہے اور اس میں ذاتی الہیہ کی معرفت سے فیض یاب ہونے کی صلاحیت و استدار موجود ہے اللہ تعالی کی معرفت اور اس کے قرب کے حصول کے لیے ان چاروں وجودوں کی تعلیم و تربیت کے لیے علیحدہ علیحدہ نصاب مقرر ہے حوانی ناسوتی وجود کی تعلیم و تربیت کے لیے علم شریعت اور امال شریعت کا نصاب ہے جس کی تدریس علماء ظاہر کے ذمہ ہے علم شریعت اور امال شریعت اختیار کیے بغیر ظاہری ناسوتی وجود اپنی سعادت و کامیابی سے محروم رہ جاتا ہے اور آخرت کے ابد انعام جنت الماوا تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ جنت الماوا امال شریعت کا سمرہ ہے اور یہ جنت عالم ناسوت کا پرتو ہے ملکوتی وجود کی تعلیم و تربیت کا نصاب علم طریقت ہے یعنی کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیتھ کر کے اس کے احکام و فرامین پر صدقے دل سے عمل پیرا ہونا عمال طریقت سے اس ملکوتی وجود کی نمود ہوتی ہے جو عالم ملکوت میں پہنچ کر صفات الہیہ کے ملکوتی انوار سے فیض یاب ہو کر وہاں کے سمر جنت النعیم سے بہرا ور ہوتا ہے امال طریقت اختیار کیے بغیر جنت النعیم کا حصول قطن ناممکن ہے جبروتی وجود کی تعلیم و تربیت کے نصاب کا نام علم معرفت اور امال معرفت ہے اس نصاب کی تدریس بھی شیخ کامل کے ذمہ ہے عمال معرفت اختیار کر کے انسان عالم جبروت میں داخل ہو کر اللہ تعالی کی جبروتی صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے اور تقدیر الہیہ کو سمجھ کر اس کی موافقت اختیار کر کے تسلیم و رضا کا رویہ اپناتا ہے جس کا ثمر اسے جنت الفردوس کی صورت میں میسر آتا ہے علم معرفت اور عمال معرفت اختیار کیے بغیر جنت الفردوس تک رسائی قطن ناممکن ہے گویا انسان کی مکمل کامیابی کا گر یہ ہے کہ پہلے وہ امال شریعت کو اپنائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمال طریقت اختیار کر کے ظاہری وجود کی نفی کرے تاکہ اس کا ملکوتی وجود ظاہر ہو کر عالم ناسو سے نکل کر عالم ملکوت میں واپس پہنچے عالم ملکوت میں پہنچ کر عمال مارفت اختیار کرے تاکہ اس کے ملکوتی وجود کی بھی نفی ہو جائے اور اس کا جبروتی وجود ظاہر ہو کر عالم جبروت میں واپس پہنچے لاہوتی وجود کی تعلیم و تربیت کے نصاب کا نام علم حقیقت اور عمال حقیقت ہے اور اس کی تدریس بھی شیخ کامل کے ذمہ ہے علم حقیقت اور امال حقیقت اختیار کرنے سے جبروتی وجود کی نفی ہو جاتی ہے اور انسان بشریت کی قید سے نکل کر عالم امر کی قدوسی صورت میں عالم خلق کی تینوں کوسوں ناسوت ملکوت اور جبروت کو توڑتا ہوا اللہ تعالی کے مقام قرب یعنی عالم لاہوت کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے جس کے متعلق حضورات وسلام کا فرمان ہے تحقیق اللہ تعالی کے ہاں ایک ایسی جنت بھی ہے جس میں حور و قصور ہیں نہ شہد و دودھ ہے بلکہ اس میں ذات حق تالا کا دیدار ہے جہاں پہنچ کر وہ مخلص بن جاتا ہے اور نفس و شیطان و حب دنیا کے شر سے خلاصی پا جاتا ہے کیونکہ عالم لاہوت میں مخلوق داخل نہیں ہو سکتی اور انسان کے اسی مرتبہ اخلاص کے متعلق شیطان نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہا تھا ترجمہ الہی تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہو جائیں گے انسان کا یہی وہ مقام لا تخف ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ارا ان اولیاء اللہ لا خوفن عل ولا ہم یا خبردار بے اولیاء اللہ پر کچھ خوف ہے نہ غم اور یہی وہ مقام قدس ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و عید نہ قدس اور ہم نے روحے قدی سے اس کی مدد کی انسان کی اسی نورانی حالت کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے من روح ربی اے محبوب آپ فرما دیں کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے یہ عالم خلق میں سے نہیں جو تمہاری سمجھ میں آ جائے اور انسان کی اسی حیثیت کے متعلق فرمایا ہے فل عرض خلیفہ بےشک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور یہی انسان کی وہ روح قدسی ہے جس کو اپنا راز قرار دیتے ہوئے اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے لین انسان سرری و عناصر روہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں انسان کی اسی نورانی حالت روح قدسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دے کر فرمایا و نفخت فی من روح اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسی حالت کو صوفیہ کرام نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے مثال کے طور پر سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کن فیاکون تل دی گالے اصا پہلے وی پریت لگائی سلطان اللہ عارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کن فایا کو فرمایا بھی کولوں ہاسے ہو ہکے ذات صفات فات ربے بھی آکے جگ ڈھونڈیا سے ہو ہکے لا مکان مکان اصا ہکے آن بتان بچ پھاسے ہو نفس پلیت پلیتی کیتی باہو کوئی اصل پلیت تانا سے ہو مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان اس دنیا میں تربیت کے یہ چاروں کورس یعنی شریعت طریقت، معرفت اور حقیقت عملی طور پر کسی باعمل شیخ کامل مکمل اکمل کی نگرانی میں مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک اپنے مقصد حیات کو نہیں پا سکتا اور وہ ناکام رہتا ہے کیونکہ کامل شریعت کی مکمل پیروی کے بغیر انسان کبھی فلاح یافتہ نہیں ہو سکتا اور کامل شریعت کی تعریف حضور علیہ السلاۃ وسلام نے یوں فرمائی ہے شریعت ایک درخت ہے اور طریقت اس کی ٹہنیاں ہیں معرفت اس کے پتے ہیں حقیقت اس کا پھل ہے اور قرآن ان سب کا جامع ہے یعنی سب چیزیں قرآن میں جمع کر دی گئی ہیں شریعت کی اسی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہاریو غفاری و, و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یعنی انسان جب شریعت کہاری طریقت غفاری معرفت جبروت اور حقیقت قدوسی کے چاروں نصاب تربیت مکمل کر لیتا ہے تو تب مسلمان بنتا ہے ان چاروں علوم کے بغیر انسان نفس کے بہکاوے سے ہرگز نہیں بچ سکتا کیونکہ شریعت کے دائرے میں نفس عوامل و نواحی اللہ تعالی کے احکام اور اس کی ممنوع باتوں کی مخالفت کرنے پر انسان کو امادہ کرتا ہے طریقت کے دائرے میں نفس دینی موافقت کے پردے میں دھوکہ دے کر گمراہ کرتا ہے یعنی نفس بظاہر دینی امور کی انجام دہی میں اس انداز سے موافقت کرتا ہے کہ انسان دین کے کام کرتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتا ہے دائرہ طریقت میں نفس نبوت و ولایت کا دعوی کرنے پر اکساتا ہے معرفت کے دائرے میں نورانیت کی بنا پر نفس دھوکا دے کر شرک خفی میں مبتلا کر دیتا ہے اور انسان کو ربوبیت کا دعوی کرنے پر مائل کرتا ہے جیسا کہ فرمان حق سبحانہ و طال ہے آفارا ایتا مقاضہ الہ ہواہ محبوب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہوائے نفس کو اپنا مبود بنا رکھا ہے مگر دائرہ حقیقت میں شیطان نفس ملائکہ اور مخلوق کے دیگر افراد داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس دائرے میں غیر ما سوائے اللہ جل جاتا ہے انسان جب دائرہ حقیقت عالم لاہوت میں داخل ہوتا ہے تو اس کی تمام بشری صفات فنا ہو جاتی ہیں اور وہ منہ قبلہ انت انتم مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مسداق بن جاتا ہے اس لیے وہ قرب ذات الہی کے قابل ہو جاتا ہے صفات بشری میں غیریت کا مادہ ہے اس لیے انہیں تجلی ذات باری تالا کے سوا فنا حاصل نہیں ہو سکتی اور معرفت ذات کے بغیر نادانی کا پردہ نہیں اٹھ سکتا مقام حقیقت میں اللہ تعالی خود بندے کو بلا واسطہ غیر لدنی کی تعلیم فرماتا ہے اور بندہ خزر علیہ السلام کی طرح اللہ پاک کو اس کی تعریف سے پہچانتا ہے اور اسی ہی کی, تعلیم سے اس کی عبادت کرتا ہے اس مقام پر وہ ارواح قدسیہ کا مشاہدہ کرتا ہے اور اسے اپنے نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مرتبہ محمدیہ صلی اللہ علیہ و وسلم سے واقف ہو جاتا ہے اور تمام انبیاء کرام اسے وسال ابدی کی بشارت دیتے ہیں مطلب یہ کہ عالم لاہوت میں مرشد کامل اکمل مکمل کی زیر نگرانی جب بندہ امال حقیقت اختیار کرتا ہے تو عالم لاہوت سے آگے بڑھ کر عالم یاہوت میں داخل ہوتا ہے جو حضور علیہلاطو وسلام کے ان انوار کا عالم ہے جو ذات الہی سے سب سے پہلے ظاہر ہوئے اور جس کے متعلق سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ اللہت وسلام نے فرمایا سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا ہوا عالم یاہوت میں داخلہ فنافی رسول کا مرتبہ ہے اس مقام پر پہنچ کر ہی طالب اللہ کو حضور علیہ سلاط وسلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور پھر حضور علیہ اللہط وسلام اسے اپنے ہی دستے شفقت سے توحید ذات باری تعالی کے دریائے ضرف عالم حاویت میں غوطہ دے کر مقام توحید پر پہنچاتے ہیں یہاں وہ موہد بن کر پکار اٹھتا ہے مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو پلا کے مجھ کو میں لا لاہو وما لینا البلا مبین